بسم الله الرحمن الرحيم وما بسملهم ومحمد لهم ومصلون ومسلم بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يجرمنكم شنآن قوم على اللہ تعدل ہوا اقرب الاقو سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا مخصوص موضوع اور نہایت ہی تحقیقی اور نازک ترین موضوع فصق یزید پر دعوی تواتر سید امام اہل سلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فتح وزویہ شریف جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر پانچ سو اکی آنوے بانوے پر یزید کے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو ہے اور بے بنیاد بے تحقیق الزامات ہیں ان تمام الزامات کا اور بے تحقیق بے بنیاد باتوں کا رد کر کے جو تحقیق اور بنیاد کے ساتھ صحیح <تصفيق> کچھ ہے وہ پیش کرنا ہے امام علیہ سنت پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فسق یزید پر دعوے تواتر فرمایا ہے ان سے پہلے ہماری نظر سے کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو اعلی حضرت ہوں یا کوئی بزرگ ہو ان سے جب کوئی علمی خطا واقع ہوتی ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں ایک سبب قلت مطالعہ ہے ایک سبب قلت تعمل ہے ہماری سمجھ کے مطابق امام اہل سنت نے مسئلہ یزید پر نہ تو روایات کا احاطہ فرمایا ہے اور نہ ہی ان پر نقد کیا ہے اگر احاطہ فرما کر نقد کرتے نا تو یہ نتیج اس نتیجے تک نہ پہنچتا اور جو میں امام اہل سنت کے کلام پر نقد کرنا چاہتا ہوں یہ ان کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے میرے پاس پڑا ہے فتحور اللہ حضرت کے دور کا چھپا ہوا ان کے دور مبارک کا چھپا ہوا ایک جلد جس کے کنارے پر جہاں پر بھی کسی امام پر وہ نقد فرماتے ہیں ان کا معارضہ فرماتے ہیں ان کے مقابلے میں کلام فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں تطفل یہ ان کا کمال ادب ہے کہ جب وہ سابقین بزرگوں کے کسی مسئلے سے اختلاف رکھتے ہیں اور اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں ان کی رائے کو صحیح نہیں سمجھتے تو پھر وہ تطفل فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں تطفل یعنی کیا مطلب کہ میں اپنا بچپنا ان بزرگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں الفاظ جو بھی ادا فرمائیں ادب میں لیکن آخر نقد تو ہے رد تو ہے, ہے تو رد ہی ہے تو نقد ہی تو ان کی سنت ادا کرتے ہوئے جب انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب سابقین کے کلام پر میں آنکھیں بند کر کے نہیں گر رہا تو آپ لوگوں نے بھی میرے کلام پر آنکھیں بند کر کے نہیں گرنا اب میرے دوستوں یزید کے متعلق سفر نمبر پانچ سو اکیانوے پر ان کے لفظ ہیں قتوان با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر اب یہاں پر ہم نے قتوان یقیناً دو لفظ دیکھے اجماع کو نہیں چھڑنا دعوی اجماع لگ گئے دعوی تباتر لگ گئے اس وقت میں دعوئے تواتر کے رد ابطال اور رد کے درپے ہوں آگے فرماتے ہیں اگلے صفحے پر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فرسک و فجور متواتر ہیں یزید سے فسق و فجور متواتر ہیں تو بس دو لفظ قطن یقیناً اور یہ متباتر کا لفظ اس کے ساتھ ہمارا مناقشہ ہے تو دوستو سب سے پہلے یہ گزارش کرتا چلوں کہ تواتر کون سی خبر ہوتی ہے متباتر کون سی خبر کو کہتے ہیں جو خبر لوگوں کی یہ لوگوں کی قیدھات ضرور رکھنی ہے تاکہ امبیانی کو ایک جانب کیا جائے لوگوں کی وہ خبر جو مفید یقین ہو اس کو متبادر کہتے ہیں یہ اس کی تعریف ہے. پھر اس کی شرائط ہیں شرطیں ہیں تین شرطیں اتفاقی ہیں باقیوں میں قیل و قال ہوتی رہتی ہے تین شرطیں اتفاقی ہیں سب سے پہلی شرط یہ رکھتے ہیں کہ اس خبر کو نقل کرنے والے آگے چلانے والے اتنے لوگ ہوں کہ ان کا عقل کے نزدیک ہر بندے کا عقل ہر بندے کے عقل کے نزدیک ان کا جھوٹ پر اتفاق متفق ہونا محال اور ممتن سمجھا جاتا عقل فیصلہ کرے کہ اتنا بڑی جماعت جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتی یہ پہلی شرط دوسری شرط کہ خبر محسوسات کے متعلق ہو فلاں فی المعقولات تیسری استواع و الطبقات فی مبلغی یفید فی دل اس پر خصوصی غور کرنا یہ جو شرطیں بیان کر رہا ہوں مسلم سبود اس کی شرح فواترحمود باہر بحر لنگ اور ان سے پہلے حضرات حافظ الشان حافظ الشان آس رحم اللہ شرح النقبہ میں اور تمام اصول کی کتاب کتابیں تمام اصول کی کتابیں اصول حدیث کی کتابیں یہ دونوں فن متواتر کا جب ذکر فرماتے ہیں تو اس کی یہ شرط ہے تین اتفاق تو تیسری شرط کیا رکھتے ہیں استفاع جمیع الطبقات انکا نہ ہونا کا توقعات فی مبلغ یوفید اليقین فَيَجِبُ الْمُخْبِرُونَ يَمْتَنِعُ بیرون عَلَى تم تن کدل عَنْهُ بیرون ثُمَّ سما <بَثُمَّ> یہ تیسری شرط پر غور کرنا کہ پہلے دن سے جب وہ خبر چلی اور خبر چلانے والے اتنا کثیر تعداد تھی کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق عقل محال سمجھا جاتا ہو تو آگے جتنے دور آئے ہر دور میں وہ مفید یقین جماعت کی تعداد رہنی ضروری ہے اگر کسی دور میں آ کر مفید یقین تعداد قائم نہیں رہی تو تواتر ختم ہو جاتے تعداد کتنی ہے بہت ساری قیل و قال ہیں بہت سارے اقوال ہیں لیکن جس پر محققین نے اتفاق کیا وہ یہ ہے کہ تعداد یہاں کوئی نہیں ہے جس طرح کے یہاں پر جو راوی ہیں ان کی توثیق ان کا عادل اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں کفار ہوں فارست ہوں جس طرح کی ہوں لیکن ہونے اتنا چاہیے کہ ان کا اتفاق جھوٹ پر محال سمجھا جاتا ہو اہل انصاف کے نزدیک یہ بھی ذہن میں رکھا پرنا آپ دیکھتے ہیں یہ جتنا پارٹیاں ہیں پارٹی کے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اپنے بڑے کی صفائی دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی لیکن وہ آہل ہوا ہے آہل انصاف نہیں ہے آہل ہوا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دیکھا جائے حال انصاف اور پھر خبر دیکھ چلے اچھا اب جو ہم نے شرط آپ کو سنائی ہے پہلے دن سے تعداد مفید یقین ہو اور پھر آگے وہ قائم رہے آگے وہ قائم رہے میں یہاں پر مسلم و ثبوت والے کا لفظ ہے استواء. اس کا معنی برابر ہے میں اس کو چھوڑ کر قائم کا لفظ بول رہا ہوں استواء پر اعتراض ہوتا ہے قائم پر نہیں ہوتا استواء پر ہوگا کہ آگے اگر بڑھ جاتی ہے تو پھر لیکن جب میں قائم کہہ رہا ہوں تو بڑھ جائے تو کوئی غرض نہیں پچھلی تو قائم ہے نا تو میرے بھائیوں جب یہ آپ نے سمجھا تو عیسائیوں یہ خبر کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا گیا وہ متواترات میں سے نہیں بنے کیونکہ کیوں اس کا جو مبدہ ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے بادشاہوں نے حکام نے پھانسی دینے کا بندوبست کیا اور پھانسی دینے کا بندوبست کون سا انہوں نے سریام کیا تو جو لوگ یا تو دیکھنے والے نہیں دیکھنے والے تھے اگر تو ان کی تعداد اتنا نہیں تھی جس سے تباتر ہو تو ابتدا ہی مشکوک بن گئی یا زنی بن گئی یوں ابتدا زندہ بن گئی اب آگے جتنا مرضی کروڑوں میں عیسائی ہو گئے یقین حاصل نہیں ہوگا کیوں وہ شرط نہیں رہی وہ شرط پوری نہیں ہوئی کیا آ کے ابتدا میں تعداد مفید یقین ہو اور پھر ہر دور میں تعداد مفید یقین قائم رہے وہ شرط نہ رہے خیر اب ان شرطوں کو سمجھنے کے بعد آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو یزید کے فسق پر یہ تواتر کا دعویٰ اور قطع یقین کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ دعویٰ بالکل کسی صورت میں صحیح نہیں بنتا وجہ کیا کہ تواتر کو آپ نے سمجھ لیا اب اس کی فسق کی جو خبریں ہیں وہ تواتر قطع یقین تک پہنچتی نہیں ہیں وہ ہیں اخبار آحاد اور وہ بھی اکا دکہ صحیح اور وہ ان کی صحت بلا معرضہ نہیں اور اگر کسی کی صحت بلا معرضہ ہے تو اس کے اندر ایک شبہ موجود ہے اس شبے کے ہوتے ہوئے یقین حاصل نہیں ہو سکتا اس اجمال کی تفصیل کرتے ہیں فسق کو قطعی یقینی تو تب کہنا ہے کہ پہلے دیکھیں اسباب فسق کیا ہیں اور کیا وہ قطعی یقینی ہے کو تو موقوف ہے اسباب پر اس بات فسق ثبوت فسق یہ موقف ہے کس پر اسباب فسق کی اس بات اور ثبوت پر اور اگر اسباب فسق کا ثبوت وہ محل نظر ہو تو خود سمجھدار ہیں فسق کیسے کہتے یقینی ہوگا اب میں پورے احاطے کے ساتھ بحمد اللہ تعالی آپ کو گنواؤں گا کہ یزید کے فسق کے اسباب کل کتنے بتائے جاتے ہیں یزید کے فسق کے اسباب کل کتنے بتائے جاتے ہیں پہلے یہ جی بتاتا ہوں سب سے پہلا الزام تو اس پر لگایا جاتا ہے کہ وہ چیتے رکھتا تھا بندر رکھتا تھا بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا شکار کھیلتا تھا یہ پہلی چیز بتائی جاتی اللہ اکبر و کبیرہ ایسی باتیں جن راویوں نے کی ہیں یا وہ ابو مخنف ہے یا واقعی ہے یا محمد بن صاحب قلبی ہے یا اشام ہے ایسے ایسے خبیص کذاب قسم کے لوگ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اگر ان کی روایات کو مانتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھ جائیں پھر اسلام سے ہاتھ دھونا پڑے گا اتنا غلیظ روایات یہ لوگ لاتے ہیں اس طرح کے قذابوں کی روایت ہے اور اگر بال فرض صحیح بھی ہو تو اس کا فسک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بھائی یہ شکار کرنا ہے تمہاری تو فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں چیتا پالنا شکار کے لیے صحیح ہے کتے پالنا کتا شکاری یہ صحیح ہے تمہاری فقہ قدوری سے شروع ہو جاتا ہے. چاروں فقہ کے اندر یہ مسائل موجود ہیں یہ اگر بل فرد کی بات کر رہا ہوں ورنہ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں سرے سے نہیں ہے خیر یہاں ساتھ تنبیہ کرنا چاہو وہ جو ودا نے نیا لکھا ہے فلان میں لکھا ہے فلان میں لکھا وہ کم وقت کچھ تو سوچو کتابوں میں لکھا ہونا کیا ہوتا ہے کتابوں میں تو ہر طرح کی بات آتی ہے اصل تو بات یہ ہے کہ کوئی بات ہو کوئی دعویٰ ہو بغیر سند کے قبول نہیں ہو سکتا یہ کچہریاں ہیں وہ انگریز کی کچہریاں ہیں یار انگریز کی کچہریوں میں بھی اتنا خیال ضرور کیا جاتا ہے کہ کوئی دعویٰ ہو تو اس کے لیے گواہ پیش کیے جائے ایسے ہے تو کافر کی کچہریوں میں تو یہ ہو کہ دعوے کے لیے گواہ پیش کیے جائیں دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم مسلمانوں کی کچہری ہو اس کے اندر دعویٰ کیا جائے اور اٹھا کر حوالہ کتاب کا سٹا جائے یہ لکھا ہوا ہے اور کہاں سے لکھا ہے کس نے لکھا ہے کیا بات ہے کیا کوئی سند ہے کوئی سند نہیں تو اس کے تو متعلق تو ہمارے اسلاب نے لکھ دیا اللہ اللہ اللہ کالمنشاہ ماشا اگر اسناد نہ ہوتی سند نہ ہوتی تو جو مرضی کسی کو دل چاہتا وہ کہہ دیتا ہمارا اسلام یہ ہمارے اسلام کی خصوصیات میں سے ہے اور کسی دین کو یہ نصیب نہیں ہوا ہمارے اسلام کے محفوظ ہونے کی جو ہے وجہ ہے اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اپنے ساتھ سند رکھتا ہے سند کے بغیر بات قبول نہیں ہو سکتی پھر سند کے اصول میں شرائط ہے سب کچھ اصول حدیث کے اندر موجود ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کتاب میں بھی لکھا ہے دیکھو پیچھے روایت کرنے والے کون ہیں وہ کزاب لوگ ہیں تو چاہے کس کی کتاب میں لکھا ہو دس میں لکھا ہو بیس میں لکھا ہو سو میں لکھا ہو سو کتاب لکھنے والی وہ سو کی سوف الٹا ایسی باتوں کو لکھنے سے خود ضعیف ہوتی چلی جائے گی یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی کتنے بڑے بزرگ کی کتاب ہو موضوع بایا ضعیف زیادہ لائیں یا موضوری بایا ضعیف ہو تو اگلے کہتے ہیں یار یہ کتاب جو ہے نا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اندر بہت کچھ لکھا ہوا ایسا جو جس کا ثبوت ہی نہیں ہے جیسا میں نے لکھا اب دوسرا دوسرا سبب جب بتایا جاتا ہے وہ میں حافظ اسقلانی جیسے رحمہ اللہ جیسے نقاد محدث سے یہ میں نے عجیب تساہل دیکھا تساہل کہوں تغافل کہوں, کیا کہوں؟ کہ انہوں نے فتح الباری میں لکھ دیا اور ڈاکٹر نے بھی اس کو اچھا کہ وہ تو لکھتے اب میرے بھائی ہو غور فرمانا یہ حافظ رحمہ اللہ کتاب و استطابط المرتدین میں باب قطر الخوارج کے تحت لکھتے ہیں وہ اعلیٰ قسم خروج کرنے والے دو قسم بادشاہوں کے خلاف خروج کرنے والے دو قسم قسم الخراجو غدین من اجل جور البولا تر کے عامل بس نبیا فہ اہلحق منحم الحسین بن علی اہل المدینہ فلحر و القرا الدین خوراج الحجاج و قسم الخراج الطول بل ملک فقط سوا ان کانت تھی ہم شبہ عملہ وحم البغ اب پہلی قسم کے بارے میں فرماتے ہیں جو خروج کرنے والے ہیں ان کی پہلی قسم یہ ہے کہ دین کے لیے انہوں نے غیرت اور غذب کرتے ہوئے خروج کیا اور غزب غیرت کس پر کی انہوں نے کہ بادشاہوں کا ظلم اور ان کا خلاف سنت نبویہ عمل حق اور حسین بن علی ان میں سے اب بات سمجھنا یہ پہلا الزام دے رہے ہیں کہ یزید نے ظلم کیا تو امام حسین نے خروج فرمایا جوہر الولاد کا لفظ بول یہاں پر حافظ الشان جیسے بندے سے اتنا بڑی حقیقت کے خلاف بات صادر ہونا انتہائی عجیب لگ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پوری دنیا کو چیلنج کر کے ڈاکٹر کوئی بھی ہو چیلنج کر کے کہتا ہوں حضرت سیدنا معاویہ جاتے ہیں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں یزید متمکن ہوتا ہے بیٹھتا ہے ساتھ ہی اس نے حکم جاری کر دیا کہ بیعت لو اہل مدینہ وغیرہ جو رہ گئے جن کی بیعت لے گئے حضرت معاویہ لے گئے جو رہ گئے تھے جن کو حضرت معاویہ نے چھوڑ دیا تھا ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر تھے حضرت عبداللہ بن عباس سے عبدالت عبداللہ بن زبیر تھے حضرت امام حسین تھی حضرت اب باقی حضرات رہتے تھے یزید نے بندے بھیجے تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ بیعت لو امام علی مقام حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ یہ مدینہ شریف چھوڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں باقی حضرات نے بیعت کر لی عبداللہ بن عباس نے بھی کر لیا عبداللہ بن عمر باقی صاحب نے کر لیا یہ دو حضرات مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے اب بات سمجھنا یہ جو عرصہ ہے یزید کے مسند خلافت عہدہ خلافت پر بیٹھنا اور اس کے ان حضرات سے بیعت کے مطالبہ کرنے کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں یزید سے کتنا ظلم ہوئے اور کس کس نوعیت کے ہوئے کون کون سے بندوں کو قتل کر دیا اتنے دنوں میں یہ تواتر کا دعوی کرنے والوں پر یا کم از کم ان کی ہر حال میں یعنی اس مسئلے کے اندر ہر طرح ہر حال میں حمایت کا دعوی کرنے والے جو ہیں ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ بیان کریں کہ وہ کون سا ظلم یزید سے شادر ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ظالم ہوا اور امام حسین نے اس ظلم کی بنا پر خورج کیا ایک بندہ دنیا میں ثابت کر دو یزید نے اس وقت قتل کیا اگلی <تصفح> <تصفح> بات سنت کا ترک حافظ الشان فرما رہے وہ بتاؤ کون سی سنت تھی جس کو اس نے ترک کیا اگر حافظ الشان اس حدیث کو سامنے رکھ رہے ہیں جس حدیث کی صحت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا جا سکا اور حافظ الشان خود بھی اس کو منقطع کہتے ہیں ابن کثیر منقطع کہتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جو میری سنت کو کاٹے گا یعنی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا نام یزید ہوگا جو بھی اعلی میں ہے الوداع و نا میں اس پر کافی کلام ہے اگر اس حدیث کے پیش نظر کہا تو وہ حافظ الشان کا یہ یہاں کیا کہیں گے سوفاہم ہے وہاں پر سنت جو ہے نا وہ وہی ہے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اور مخالفین کو بٹھانے کے لیے جو اقدامات بے دریک کیے گئے جن میں اہل مدینہ کی لوٹ مار وغیرہ ہے وہ خلاف سنت کام ہے اور یہ تو ابھی ہوا ہی نہیں یہ تو اب آگے ہونا تھا ابھی تو خلاف سنت اس سے کون سا فیل سرد ہوا جس کی بنا پر یہی وجہ حافظ شان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا بندہ ہو اس وقت وہ اتنا بتا دے کہ وہ کون سی سنت تھی جس کو یزید ترک کرتا تھا تو اب پھر حافظ الشان کو عجیب لگ رہا ہے یہ ترک اور فوراً بول رہے ہیں کہ حسین پاک پڑے تو یزید کے باپ صحابی رسول ہیں جن کا حادی مہدی ہونا رسول اکرم نے فرمایا ہے ان کو یہ خلاف سنت کام نظر کیوں نہیں آیا اگر کوئی کہے بھئی وہ باپ تھا اس کے سامنے تھوڑا کرتا تھا تو امام حسین کے سامنے کرتا رہا وہ امام حسین کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی امام حسین مدینے میں رہتے ہیں یزید دمشک میں رہتا ہے اس نے وہاں سے بندے بھیجے بیت لینے کے لیے ملاقات ہوئی نہیں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ خلاف سنت کام کرتا ہے یہ یہ سنتیں چھوڑتا ہے اور حضرت معاویہ کو پتہ نہیں چلا اور اگر بال تم کہتے ہو کہ وہ خلاف شرع کام کرتا تھا اور حضرت معاویہ کو علم نہیں تھا لیکن امام حسن امام حسین اور ان حضرات کو پتا تھا علم تھا تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا انہوں نے ان کو بتایا حضرت معاویہ کو کہ آپ کا بیٹا یہ کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے خلاف شرع چلتا ہے کیا ان کا بتانا فرد نہیں تھا کتنا بڑا کام ہو رہا تھا آخر امت کی تقدیر کسی کے ہاتھ میں دینا تھی تو ان حضرات کا فرض نہیں بنتا تھا کہ حضرت معاویہ کو بتاتے بھائی تمہیں تو علم نہیں تمہارے سامنے تو وہ یہ کام نہیں کرتا لیکن ہمیں تو علم ہے لہذا خبردار ایسے کو نہ بنانا اگر وہ بناتے پھر وہ خود مجرم بن جاتے اگر انہوں نے نہیں بتایا تو پھر نعوذ باللہ یہ مجرم بنتے ہیں بھائی یہ باتیں بنائی ہوئی ہیں ان باتوں سے آپ کی نہیں چھوٹے گی اہل سنت ربز کے سامنے ان باتوں سے سوائے شکست کے اور کچھ لے سکتا اور اگر اہل سنت کی فتح ہوگی اور ہے بہمد اللہ تعالیٰ ہے تو اسی طریقے کے ساتھ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے پھر سمجھا دیتا ہوں کہ تمہارے کئی حضرات جواب دیتے ہیں کہ جب سوال ہوتا ہے معاویہ پاک نے یہ جدید تو ایسے کام کرتا تھا برے تو معاویہ پاک نے اس کو خلافت کیوں دی تمہارے حضرات یہ کہہ دے ہیں او بھائی حضرت معاویہ کو علم نہیں ہو سکا اب اگلوں کا اعتراض آ جائے گا ارے بھائی کیوں علم نہیں ہو سکا وہ جیون سے چھپ کر کرتا تھا اچھا تو حسن حسین پاک اور ان کو تو پتا تھا یہ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ ان کو ساری خبر تھی ساری خبر تھی تو اب سوال پیدا ہوگا انہوں نے حضرت معاویہ کو بتایا یا نہیں اگر بتایا انہوں نے نہیں مانا تو وہ مجرم اور اگر انہوں نے نہیں بتایا تو یہ مجرم تو تمہیں کیا فائدہ پہنچا اس عذر بہانے کا جس عذر بہانے کے ذریعے الٹا پھنسا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا یہ تو الٹا تمہاری تمہاری ہلاکت تمہارے گاٹے پڑ گئی کیا کرو گے کیسے نکلو گے معلوم ہوا جس جس نے کہانی بنائی ہے علم نہیں تھا فلان نہیں تھا یہ کہانی بنائی ہے حقیقت نہیں تھی اور وہ کہانی بنائی کہ جس کہانی کے ذریعے نہ حضرت معاویہ بچے نہ امام حسن حسین نہ امام حسین بچے نہ صحابہ دوسرے بچے کیا کرو گے اہل سنت بھی چلا گیا سب مذہب چلا گیا تمہارے ہاتھ میں کیا بچا غرض کے یہ الزام امام حسین نے ظلم دیکھے پھر اس کی برائیاں دیکھے خلاف سنت کام دیکھے جس طرح حافظ فرما رہے ہیں تو پھر اٹھ پڑے اسی وجہ سے یہ کسی سند میں آپ کو نہیں مل سکتا کسی ایک سند میں نہیں مل سکتا یہ کہ امام حسین کے خروج کا یہ سبب تھا کسی ایک سند میں نہیں مل سکتا بلکہ جو صحیح طبرا جو تبرانی کی روایت ہے تبرانی کبیر کی روایت ہے وہ تو صاف بتا رہی ہے کہ امام حسین کو دھوکے کے ساتھ کوفے والوں نے بلایا اور یہ کام کروایا خروج اور انکار کا سبب فسق کو فجور نہیں تھا وہ تو صاف بتا رہی امام حسن کے پاس آتے ہیں خط یہ صحیح یا حسن لذاتے ہی روایت ہے جو سنا رہا ہوں امام حسن کے پاس خط آتے ہیں آپ اپنے خادم سے فرماتے ہیں ٹپ میں پانی لاؤ یہ تمام اس ٹپ میں ڈال دو حضور کس کے کہاں سے آئے فرمائے یہ اس قوم کے ہیں جو نہ حق پر قائم رہتے ہیں اور نہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں آلے کوفہ کے خط ہیں مجھے اب اپنے اوپر تو خطرہ ان سے نہیں ہے امام حسین پاک ساتھ بیٹھے تھے مجھے اپنے بھائی پر خطرہ ہے اس پر اشارہ کر کے فرمایا اس پر خطرہ ہے اور وہ خطرہ ہوا ہے. خطرہ واقع ہو گیا واقع ایسے ہوا امام علی مقام کو وہاں پر جا کر سب دیکھ کر ساری دنیا کہتی ہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا کہتے ہو وہ تمہارے تو شاعر بھی کہتے ہیں اور یہ سن کر پھر روتے روتے ہو جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا کیسی کیسی عجیب باتیں ہیں مجھے تو ان پاگلوں پر رونا آتا ہے بیٹھے بٹھائے ستایا گیا بتاؤ ایک طرف کہتے ہیں دین جا رہا تھا امام نہ اٹھتے تو دین گرک ہو جاتا قرآن گر کو جاتا شہ تباہ ہو جاتی نہ اٹھتے تو سب ہرش تباہ ہو جاتی اور پھر کہتے گئے جن کو بیٹھے بٹھائے وہ خدا بیڑا تیرا گر کرے بیٹھنا اور کھڑا ہونا یہ تو متضاد ہیں ایک طرف کہہ رہا ہے بیٹھے بٹھائے دوسری طرف کہتا ہے نہ اٹھتے تو کیا ہو جاتا پتا نہیں معلوم ہے خود تمہارے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تم پاگلوں جیسے لوگوں منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ ہی نہیں سمجھتے کیا کہہ رہے ہو نہیں کہہ رہے خیر آپ کے سامنے دو رکھ دیے تیسرا الزام ہے کربلا شریف کے سانحہ کا واقعہ کا اور اہل بیت کی بے عزتی کا یہ سبب یہ تیسرا بتایا جاتا ہے اظہر میں شمس ہے اعلی حضرت جیسے پر یہ کیسے مخفی ہے آلہ حضرت تو خود لکھ رہے ہیں امام غزالی کے حوالے دے رہے ہیں کن کن حضرات کے حوالے دے رہے ہیں کہ کربلا کا سانحہ کتنے ہمارے محدسین سکاط لوگ وہ کہتے ہیں یزید اس کا ذمہ دار نہیں ہے کربلا کے سانیہ کا ذمہ دار ابن زیاد زیاد محدت ہے بنوصلاح امام غزالی کے بعد ان کا فتوا موجود ہے دنیا میں فتوے میں صاف لکھتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق جو ہم پر ظاہر ثابت ہوا وہ یہ ہے کہ یزید سانحہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے قتل حسین کا خیر یہ اجمال کے ساتھ ہے جو بیان کر رہا ہوں صرف اسباب کے رہا ہوں ورنہ ہر ایک پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ اللہ جی یہ بتا یہ تو اختلافی مسئلہ ہے اعلی حضرت پر یہ بات کیسے مخفی رہی کہ جو اختلافی مسئلہ ہو وہ متبادرات سے بن گیا یہ کہاں ہے متباترات میں سے اور اختلاف اللہ کو بتا یہ قرآن مجید ہے تمہارا جو متواترات میں سے کیا اختلاف کرتے ہو اس کے ساتھ کوئی اختلاف کرے گا تو کافر ہو جائے گا بس تو متواترات سے کہاں بن گیا جبکہ تمہارے اتنی بڑی جماعت علماء محدثین کی کہہ رہی ہے کہ یدید ذمہ دار نہیں ہے قتل حسین کا اور اگلی بات جو آہل بیت نبی کے ننگے بال ننگے سارے یہ وہ گھو وہ اونٹوں پر بٹھا کر ننگے پر اور دمش کو پہنچانا تو صاف لکھا علماء لمان ہے المنطق پڑی ہے میرے سامنے یہ امام زحبی کی المنتقا منہاج السنت النبویہ ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے وہ اس کا انتقا کیا اختصار کیا اس میں صاف لکھا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے سراسر لعنت ہے ان کذابوں پر جن لانتیوں نے اہل بیت کی بے عزتی کے لیے یہ بندوبست کیے یہ بکوا اڑائے یہ افواہیں خباستیں اڑائی ان کو ننگے سر ایسے بٹھایا گیا فلان کیا گیا ایسے لے خدا کا خوف کرو لانتیوں انہوں نے لکھ دیا مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا بتاؤ مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اہل بیت نبوی کی مستورات مخدرات طیبات طاہرات حرات تھے ایسا سلوک کیا گیا ہو امت مسلمہ نے ان دوروں میں کبھی نہیں کیا ہاں سکولی دور میں سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے سکولی دور میں سب کچھ ہو رہا ہے ملعونین تمہارے سکولی دور میں سب کچھ ہو رہا ہے جس کو چھپا کر بیٹھے ہو بے غیرت کتنی سیدزادیاں تمہاری فلموں میں کنجروں میں کام, کام چکروں پہ کام کر رہی ہیں کہاں کہاں کام کر رہی ہیں بتاؤ تو صحیح سکلو میں جا رہی ہیں یورپ میں جا رہی ہیں ہر طرف یہ لانت تم پر پڑی ہوئی ہے خبردار ہمارے سابقین کے لیے ایسا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ان سے ابن تعمیر تاریخ میں کتنا کتنا تاریخ اور حدیث میں بہت مطلب ہے بحید النظر بندہ ہے اس نے بھی صاف لگ دیا صاف الزام ہے اور حافظ ابھی نے تصدیق کر دی بات ختم ہو گئی سمجھ نہیں آ بات کی اس کے آگے چلو یہ اختصار ہے ابھی تفصیل بعد میں آئے اگلا سبب فسق کا بتایا جاتا ہے وہ شراب پیتا تھا وہ زنا کرتا تھا وہ نماز چھوڑتا تھا حدود قرآن کو چھوڑتا تھا ارے بھائی اب یہ جس روایت میں آیا ہے اس روایت کی حیثیت صحیح ہے یہ روایت واحد روایت ہے دنیا میں جس میں یزید پر اتنے بڑے گناہوں کا الزام ہو اور روایت صحیح ہو یہ صرف دنیا میں ایک ہے دوسری نہیں ہے کوئی دکھا دے مجھے یہ یاد رکھنا لاچیر اس سلسلے کی تمام روایات کا احاطہ کر کے بیٹھا اور پوری نقد کر کے بیٹھا ہوا ہے بحمد اللہ روایت دکھا دو یہ روایت وہی ہے جس کے اندر مناظرہ ہے ساتھ امام محمد بن حنفیہ کا یہ الزام لگانے والے حضرت سیدنا عبداللہ بن متی عبداللہ بن احمد اللہ یہ صحابی ہیں یہ صحابی ہیں یزید کے پاس گئے یزید نے بہت سارے تحفے تحائف مال خدمت میں پیش کیا واپس آئے تو مسجد نبی میں جمع ہو کر یہ اماما شریف اتار کر رکھ دیا اور فرمایا جس طرح ہم نے امامہ اتارا ہے اس طرح ہم نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا ہے وہ تو ایسے ایسے کام کرتا ہے اب بات سمجھنا یہ جو صحیح روایت ہے انصاف سے چلنا چاہیے اس کے اندر معارض موجود ہے اور اسی میں موجود ہے محمد بن حنفیہ امام کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کیا کہہ رہے وہ میں بھی تو اس کے ساتھ رہا ہوں یہ ذہن میں رکھنا امام حسین اس کے ساتھ نہیں رہے کون ساتھ رہے ہیں محمد بن حنفیہ یہ فرماتے ہیں میں ساتھ رہا ہوں میں نے تو کچھ نہیں دیکھا وہ تو نماز بھی پڑتا ہے وہ تو فقہ کے مسائل بھی پوچھتا ہے یعنی صحابہ سے بڑے بڑے لوگوں سے فقہ کے مسائل میں کلام کرتا ہے تم کہتے ہو یہ کیا وہ یہاں پر سمجھو جملہ تارزہ کے طور پر بات کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو رضی اللہ تعالی عنہ انہو اعلی حضرت کی نظر مبارک سے یہ روایت اوجھل رہی مخفی رہی یہ روایت مخفی رہی عجیب بات کتاب کیا ہے متواترات میں سے امام ابو یوسف کی کتاب کتاب الاثار یہ حدیث کی کتاب ہے امام ابو یوسف سے بالکل قطع یقینی طور پر ثابت ہے کہ ان کی کتاب ہے اس کتاب الاثار کے اندر یہ صاف موجود عن ان حنیفتہ عن ابھی ہند ان یزید ابن معاویہ او خلی فن گئی رہو عن یس الخوف ان فیحا بے بقول ابن اباسن و ابراہیم ان خی امام ابو یوسف فرماتے ہیں ابو حنیفہ سے مر یعنی انہوں نے خود سنا وہ فرماتے ہیں ابو ہند سے اور اگلی بات پہنچ گئی یزید تک کیا کہ یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ امام اعظم ابو حنیفہ جو روایت کر رہے ہیں اس روایت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ تو امام اعظم تو خلیفہ کر رہے ہیں یزید کو آلہ حضرت اللہ برو کبیرا وہ تو کہہ رہے ہیں یزید بن معاویہ یا کوئی اور خلیفہ اور پھر آگے کا بیل المدینہ مدینہ شریف کی طرف خط لکھا یس آلو ہوم الخوف وہ پوچھتے ہیں سلات خوف کے متعلق کہ نماز خوف اہل مدینہ کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ نماز خوف کیسے پڑھنی ہے کیا طریقہ ہے اس کا اب بات سمجھنا جو نماز خوف کے متعلق پوچھ رہا ہے وہ نماز امن کو چھوڑتا ہوگا افسوس ہے یار خدا پتہ نہیں کیا کیا جانب داری ہوئی سوچ نہیں سکتے اور آج جو پھر یہ بریلویوں کے گردنوں میں یہ مصیبت جو پڑ گئی اور ان کو محسوس ہوتی ہے جن کے دل میں کوئی درد ہے کہ سید بھی شیعہ مولوی بھی, بھی شیعہ, تمہارے مناظر بھی شیے معاویہ کو بکوا ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے یہ سارا کیا ہے یہ جانبداری کا نتیجہ ہے یہ اس ظلم نا انصافی کا نتیجہ ہے جو ایک طرف روا رکھا گیا آپ بتائیں وہ نماز خوف کے متعلق طریقہ پوچھتا ہے فق کوتے با عل فی ابن عباس سے. تو جواب لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت ابن عباس کا قول یہ ہے نماز خوف یوں پڑھنی چاہیے وہ ہوا قول و ابراہیم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ابراہیم نخعی کا قول بھی یہی ہے اب بات سمجھنا یزید کی طرف سے جو مسا فقہ کا آیا نماز خوف کے طریقے کا تو اس کو سن کر امام اعظم اپنی فقہ کی دلیل بنا رہے ہیں اچھا امام اعظم اے اعلی حضرت آپ کے تو امام اس کو دلیل بنا رہے ہیں اور آپ نے تو فتوی بازی میں انتہا کر دی تو پھر امام اعظم کا کیا بنے گا سمجھ نہیں آئی بات کی تو امام محمد بن انفیا نے کیا فرمایا میں بھی رہا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا وہ تو فقہ کے مسائل بیان کرتا ہے پوچھتا ہے اور یہ امام آزم کی روایت یہ دونوں باتیں مل گئی اس کا مطلب ہے بات پکی ہو گئی کہ یدید مسائل, مسائل پوچھتا تھا فقہ کے اور ان پر عمل کرتا تھا اور فقہ میں کلام کرتا تھا میں نے کئی لانتیوں کو سنا ہے وہ خبیز کے بچے کہتے ہیں اس کو آساتی تھی. نہ نماز کا کوئی طریقہ آتا تھا صرف تیرے باپ کے سر میں اس کو جوتے مارنا آتا تھا کتے کا بچہ ابو جہل کی نسل یہ کیا لکھا ہوا ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اس کے قول سے اس کی روایت سے استدلال کر رہے ہیں وہ نماز خوف بےغیرت کا بچہ جو حضرت ابن عباس جیسوں صاحب اکرا میں نے اتنے بلند لوگ حضرت معاویہ جس کے گھر کے بندے ہوں ان سے جو یہ جو شخص فقہ مسائل وغیرہ سیکھتا رہا ہو کتے کا بچہ تو سمجھتا اس کو نماز نہیں آتی یہ تو اصل میں اس کو, ان کو, اس کو نہیں کہہ رہا یہ حقیقت میں تو کہہ رہا ہے حضرت معاویہ کو نہیں آتی تھی اس دور کے کو نہیں آتی تھی اور سب سے بڑا خائن معاویہ تھا کہ جس نے اتنے بڑے جہل کو جا کر بٹھا دیا کتے کا بچہ حرام زیادہ تیرے جیسے حرامی لاکھوں پر لانت ہم ڈال دیں تو یہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن حضرت معاویہ کی طرف کسی نامناسب بات اور تیری جاہلانہ بکواس کی نسبت کرے تو ہمیں یہ گبارہ نہیں ہو سکتا شرم کرو بے غیرت کے بچے کبے بن گئے ہو جہاں سے گندگی ملتی ہے اٹھانا شروع کر دیتے ہو مومنوں کی یہ شان نہیں یسما اون القول آسن مسلمانوں کی یہ شان ہے باتیں سب سے سنتے ہیں لیکن اتباع اسی کی کرتے ہیں جو سب سے آسان بات ہوتی ہے آلہ حضرت ہوں تاجدار گولڑا ہوں کوئی ہوں دنیا میں دیکھو بڑے بڑے تمہارے اماموں نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حجت الاسلام غزالی سمیت کہ تمہارے امام تحابی نے امام ابو جعفر تحابی نے شرح مشروڑ آسار میں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا گیا کون تو نبی اس کا مطلب ہے علم خدا میں نبوت نبوت ملی نہیں تھی علم خدا میں تھی بڑبے کیوں چھوڑتے اس کو وہ اتنے بڑے اماموں کے قولوں کو کیوں چھوڑتے ہو تم کہتے ہو نہیں حضور بلفیل نبوت کے ساتھ مختص تھے وہ کہہ رہے علم میں تھے تو اس کا مطلب یہ جی نکلا اور بھی کیا بتاؤں بہت سے ایسے مسائل ہیں امام ابو عبداللہ حلیمی ہیں شعب المان میں فی شعب ایمان میں فرماتے ہیں جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں لیکن تمہارے حضرات نے نہیں مانا اس کا مطلب یہ نکلا باتیں نکلتی ہیں ہر طرح کی لیکن اچھی بات جو نکل ہے سب سے آسن بات جو ہو اتباع اس کی کرنا یہ کاملین کا کام ہے بڑے سے بڑے بندے سے بھی چھوٹی بات نکل جاتی ہے اور کبھی چھوٹے کے منہ سے بڑی بات نکل جاتی ہے یہ تاریخ کی حکمتیں ہیں دنیا جانتی ہے خیر اب خیر وہ فرماتے ہیں وہ ذنا کرتا ہے وہ شراب پیتا ہے نماز چھوڑتا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا اب معارض موجود ہے میں پوچھتا ہوں کہ خبر ایک تو خبر واحد اعلی حضرت متواتر بنا دیا کسی یقین بنا دیا وہ خبر واحد تو جان کا فائدہ دیتی اور جب یعنی خبریں واحد زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائے تو زن غالب کا فائدہ دے جائے گی جب, جب ادھر جب ادھر, جب ادھر سے کرائن مل جائیں ورنہ تو وہ زن کا فائدہ دیتی ہے زن کی حیثیت علم میں نہیں ہوتی زن کی حیثیت عمل میں ہوتی ہے یہ تو سب نے لکھا ہے عمل میں ہوتی وہ خبریں واحد اور وہ بھی معارض کے ساتھ جب ہے ہی معارض کے ساتھ تو کہاں سے آیا کہاں سے آیا قطا یقین کہاں سے آیا متواتر اللہ اکبر و کبیرو پھر جب وہ فرماتے ہیں صحابی پاک یار وہ تیرے سامنے تصنع اور بناوٹ سے کام لیتا تھا انہوں نے فرمایا تو آپ کے ساتھ بناوٹ کیوں نہیں کی اس کا مطلب آپ اس کی برادری کے لگتے ہیں کیا آپ کا لحاظ کیوں نہیں کیا میرے ساتھ بناوٹ کر رہا ہے ڈر رہا ہے مجھ سے کہ یار اس کو ظاہر اپنا تقوی دکھاؤں تاکہ کہیں کام خراب نہ ہو جائے تو تم سے نہیں ڈرتا کیا وجہ ہے اور اگلی بات کہ جزید کا شراب پینا میں نے پورا موضوع لگایا یزید تو یزید رہا کوئی بھی ہمارا خلیفہ وہ شراب جو اماموں تمام اماموں کے نزدیک حرام ہے جس کو خمر اے نبی ہی کہتے ہیں شراب انگوری کہتے ہیں وہ کسی خلیفے نے استعمال نہیں کی قریب نہیں آنے دی جنہوں نے استعمال کی نبیز پیتے تھے نبیز تمر تلا پیتے تھے وہ تو بڑے بڑے صحابہ بھی پیتے تھے میں نے اپنے موضوع میں سابت کیا نسائی میں دیکھو حدیث کی کتاب نسائی اس میں دیکھو اور میں پھر خمر کا لفظ آ گیا وہ خدا کا بندہ یہ مشہور اختلاف ہے تو کہاں کا ایک ہے عراقی تمہارا امام سفیا امام سفیان سوری اہل عراق اہل خوفا یہ حضرات خمر صرف اس پر بولتے ہیں جو انگوری شراب ہوتا ہے جو دوسری فقہ والے ہیں جن کو جمہور کہا جاتا ہے کیا وہ خمر کل موم راکل جس میں بھی نشہ ہو چاہے وہ نشے کی حد تک پہنچنے سے پہلے کی مقدار پینا جائز اور حلال ہو. پھر بھی اس کو وہ خمر کہتے ہیں کیوں وہ خمر کا متلق ما وہ کہتے ہیں خمر وہ ہے جو آکل پر پردہ ڈال گیا یعنی کیا مطلب جب نشہ چڑھے تو وہ کسی قسم کی شراب ہو تو کیونکہ وہ خمر کہتے ہیں اسی طرح صحابہ میں اختلاف تھا صحابہ نبیز کو کوئی نبیز کہتے تھے اور حلال سمجھتے تھے اور کوئی نبیز اس کو خمر کہتے تھے اور حرام سمجھتے تھے یہ جس طرح صحابہ میں دو قول تھے اسی طرح یہی قول آگے فکہ میں چلے جب الزام لگا خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ پر کہ یہ شراب پیتا ہے تو مقدمہ ابن خلدون ادھر پڑھا ہے یہ دیکھو کیا لکھتے ہیں وہ بلکہ یہ بھی سناتا ہوں اس سے پہلے یہ بات سنا لوں محدث ابن جوزی کی جو کتاب ہے اس کے اندر صاف لکھا ہے حسن بصری کی بات میرے خیال میں انہوں نے لکھی اگرچہ روایت ثابت نہیں ہے لیکن ابن وہ سب سے پہلے بڑا مخالف بنتا ہے یزید کا اس میں تو صاحب موجود ہے یہ خلفاء خمر کو حلال سمجھتے ہیں نبیز کے ساتھ کیا مطلب خمر کو حلال سمجھتے ہیں نبیز کے ساتھ کیا مطلب یعنی نبیز استعمال کر کے تو وہ خمر کو حلال سمجھتے ہیں کیونکہ دوسروں کے مذہب میں وہی نبیز ہے یہ مطلب ہے اس کا <تصفح> تو اس کا مطلب ہے خمر, <تصفح> خمر <تصفح> کا اطلاق نبیز پر یہ تو ہم چلتا ہے یہ تو یہ جاہل بندہ اس سے انکار کرے گا فکاہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ارے بھائی ہمارے کی بحمد اللہ تعالی کسی خلیفے نے اتنا شریعت رسول کی مخالفت نہیں کی اتنا دلیری نہیں کی کہ قرآن مجید جس کی نسلی کر رہا ہے شراب پر مارا ہے سختی سے اس کو پلید کہہ رہا ہے شراب خمرے شراب انگوری کو اس کو وہ استعمال کریں یہ میں دعویٰ کرتا ہوں اور میں نے ثابت کیا ہے اگر کسی کے مائل کے لال کا ادھر ادھر دنیا میں طاقت ہے تو اس کا جواب دے دے امام جلال الدین سیودی نے بھی یہ بات لکھی ہے تاریخ الخلفا میں نبی کو خمر کہنے والی اگلی بات دیکھو رہا یہ الزام کہ وہ زنا کرتا ہے خدا کے بندے خدا کا خوف کرو ان لوگوں کے پاس تو بادشاہ اجمی لوگ ادھر ادھر کے بادشاہ جن, فت, جن کے ملکوں کو فتح کیا ہوا تھا ان کی بچیاں ان کی لڑکیاں ان کے جناب جی عورتیں وہ ان کی لونڈیاں تھی امام حسین پاک کے گھر والے محترمہ شہربانوں بانو کون ہے بھائی بولو وہ ایک اجمی بادشاہ کی کیا ہے بولتے نہیں جن کے پاس بادشاہوں کی عورتیں بطور لونڈیاں ہوں وہ اب کسی گشتی کو تلاش کرتے گے؟ شرم شرمنی آتی بات کرتے ہوئے یہی وجہ ہے وہ وہ جو صحابہ پاک ہیں صحابی پاک ہیں حضرت عبداللہ ان کو جب امام محمد بن حلفیا نے فرمایا آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے یزید سے وہ جواب دیتے ہیں نہیں دیکھا نہیں یہ موجود ہے تاریخ الاسلام میں صحیح سند کے ساتھ یہ ہے مناظرے کی اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں اگر یزید پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں بدکاریوں کے ان کی اگر صحیح روایت دنیا میں ہے تو یہی ہے بس تو وہ فرماتے آپ نے دیکھا کہا نہیں فرمایا جو دیکھا نہیں اس کی گواہی کیسے دے سکتے ہو ساب خاموش ہو گئے کیا منادرا دیکھیں اب کیا ہوگا بھائی اب یہی ہوگا اس کو کہتے ہیں اب فیصلہ یہاں پر ہمیں کیا فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے لیے کہ وہ اجتہاد تھا صحابی پاک کا کہ ان کو جنہوں نے بتایا ان پر وہ اعتماد کیا انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ کیونکہ عینی شاہد تھے ان کے لیے ان کی خبر قابل اعتماد ہی نہیں تھی تو صحابی پاک اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے اختیار رکھتے ہیں اور امام محمد بن حنفیہ اپنے مشاہدے پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے اشتہاد پر عمل کرتے ہوئے وہ با اختیار ہیں ابا اب سمجھے اور یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس اس اصول کو دیکھا جائے ادا تہات ادا تار بات ایسا قطع جب دو دلیلیں اپس میں ٹکرا جائیں اور کسی کی ترجیح نہ ہو سکے اور تطبیق و توفیق بھی نہ ہو سکے تو پھر دونوں شاخت ہو جاتی ہیں دونوں دلیلوں کو ترک کیا جاتا ہے کسی پر بھی عمل نہیں کیا جاتا پھر تو دونوں کی بات کو چھوڑنا پڑے گا تو سوائے امساک اور توقف کے جو امام احمد کا مذہب ہے اس کے سوا کچھ چارا نہیں رہے گا ذرل امسا خانگی بن موا امام احمد امسا خاموش اس, میں اس مسئلے میں نہ بولو اب ان کی بات حق بن گئی بحمد اللہ ہے ان کے توقف اور امساق پر یہ دلیل بندہ ناصیر کی طرف سے ہے ان کے کسی مقلد نے بھی یہ نہیں لکھی اچھا بات سمجھنا میرے بھائی تو یہ جتنے الزامات ہیں ان, ان سے تو کیسے ثابت ہو گیا وہ تو بن گیا مہا زنی مسئلہ ایک خبر واحد اور بھی وہ عارض کے ساتھ تو زنی مسئلہ بن گیا اور امام غزالی اور سارے حضرات لکھتے ہیں اعلی حضرت خود لکھ رہے ہیں فتابہ میں کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ گناہ کے نسبت بغیر یقین کے جائز نہیں یعنی یقین بال مان کے بغیر جائز نہیں جب جائز نہیں بنتی تو فسق کی نسبت یزید کی طرف اگرچہ صحابی کے نزدیک فسق ہے ان کے اجتہاد کے مطابق ہے ان کے زن کے مطابق ہے تو اس فسق کی نسبت یزید کی طرف کرنے کی اجازت اس وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ یقین حاصل نہیں اور یہ مسئلہ ہے آپ کسی پر شراب نوشی کا الزام لگاتے ہیں دو گواہ چاہیے کتنے اگر آپ دو گواہ نہیں پیش کر سکتے تو آپ اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے یہ شرح ہے زنا پر زنا کا الزام لگاتے ہیں تو چار گواہ چاہیے یہاں کتنے گواہ ہیں روایت ایک ہے خبر واحد ہے وہ بھی معرض کے ساتھ تو چار کدھر گئے زنا کی, زنا کی تومت کیسے لگ رہی ہے اگر انہوں نے بتایا جنہوں نے صحابی کو پاک کو بتایا جنہوں نے بتایا صاحبی پاک کو وہ مجھول الحال ہیں ہمارے نزدیک تو سامنے نہیں ہیں نا وہ تو مجھول ہیں کتنے تھے کتنے نہیں تھے ہمیں تو کی معلوم ہاں صحابی پاک کے ساتھ حسن زن کی وجہ سے کہنا پڑے گا کہ ان کے اشتہار میں واقع ایسا بنتا تھا تو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو بس ان کی اشتہار کی بات ہے اس کو قطع یقین کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو تواتر کے ساتھ کیا تعلق ہے ولا قوت الا بل علی عظیم وہ جو خبر واحد وہ بھی مفید زن اس کے ساتھ تباتر تھا اور یقین اگلا مسئلہ جاتا ہے اگلا الزام اہل مدینہ کی لوٹ مار کا ان پر حملے کا اہل مکہ پر حملے کا یہ یہ حملہ کروانا بات سمجھنا یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کیا یہ تواتر کے ساتھ ثابت پوری تاریخ اس پر متفق ہے کہ واقعات یہ دو حملے یزید نے ارادن کسدن کروائے مدینہ کو تین دن لوٹ مار کے لئے جائز کر دیا یہ بالکل تباتر کے ساتھ ساتھ اب بات سمجھ میں انہواخلا اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کیا یہ ظلم کیا یہ جو ظلم کیا کیا اس میں کوئی شبہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو ظلم کہہ کر فسق کو فجور کہہ کر اس کی نسبت کریں اس کی طرف تو آپ خود سمجھدار ہیں یزید نے یہ دونوں حملے ابتدا ان نہیں کروائے اہل مدینہ کے اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے بنو می کے خاندان کو مار بھگایا مدینے سے نکال دیا حضرت مروان امام زین العابدین کے شائخ ہیں بخاری میں ذہن میں رکھنا اس وجہ سے حضرت مروان کہہ رہا ہوں امام زین العابدین ان سے حدیث لے رہے ہیں استاد ہیں امام زین العابدین کے استاد ہیں دیکھو بخاری میں نہ ہو تو امام زین العابدین کے شیخ حضرت مروان ان کو نکالا جاتا ہے اور یہ اپنے گھر والے محترمہ اور اپنے ساز و سامان کو امام زین العابدین کے پاس امانت کے طور پر چھوڑ کر دمشق چلے جاتے ہیں پکا مسئلہ ہے تاریخ اب عل مدینہ اٹھتے ہیں اس کے خلاف جو اٹھے سارے تو نہیں اٹھے تھے جو اٹھے تھے کیونکہ امام العابدین ان میں ہیں وہ تو نہیں اٹھے محمد بن انفیا ان میں ہے, نہیں ہیں نہیں اٹھے کتنے صحابہ ہیں نہیں اٹھے صحابہ میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا بول کے کوئی صحابی ان دو پاکوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ تیسرا شریک نہیں ہوا اٹھنے والے صرف دو سال تھے یہ ان کے ساتھ جتنے اہل مدینہ میں سے شامل ہونے تھے ہو گئے یہ شامل ہوتے ہیں یہ اٹھتے ہیں یزید تین دن پیغام بھیجتا ہے اور خصوصاً عبداللہ بن جعفر تیار مولا علی کے بھتیجے یہ کیونکہ یزید کے بہت ہی قریبی تعلق دار تھے تو ان کو پیغام دے کر بھیجا کہ جا یار تیری مہربانی اہل مدینہ کو سمجھاؤ یہ کام نہ کریں حضرت عبداللہ بن زبیر پاک کی طرف سے الزام لگتا ہے یزید کہتا ہے یہ بیڑیاں پہن کر اپنا گلے میں تک پہن کر میرے پاس آئے گا اس نے الزام لگایا مجھ پر نشہ پینے کا نشہ پینے کا شراب استعمال کرنے کا یہ آئے گا اب میرے پاس اس کو میں بتاؤں گا میں کیسے نشا پیتا ہوں اس کا اب عبداللہ بن زبیر پاک نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا میں کئی لوگوں نے کہا انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں چاندی کا توق بنا لیتے ہیں کس کا وہ اب ڈالیں کپڑے کے نیچے رکھے ہے تو چاندی وہاں پر جا کر اس کے سامنے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی جدید کی نہیں یہ میری داڑھیں جو ہیں یہ پتھر کو نرم کر سکتی ہیں لیکن ایسی بات پر عمل نہیں کر سکتی خیر اب ادھر سے عبداللہ اللہ بن زبیر پاک مکہ شریف میں یہ پہل کرتے ہیں وہ ادھر پھر جدید سمجھانے کے یعنی بتانے کے باوجود خبردار کرنے کے باوجود پھر وہ فوج بھیجتا ہے اب حدیث بھی کھڑی ہے جس طرح اللہ قواسم میں حافظ ابو ابن بکر ابن العربی قاضی مالکی رحمہ اللہ لکھ حدیث پاک موجود ہے فرمایا جب امت متفق ہو جائے کسی حاکم پر ہو بھائیو کسی حاکم پر متفق ہو جائے پھر کوئی ان کے خلاف اٹھے تو فخ ہو من خان من خان جو بھی ہو اس کو قتل کر دو یہ حدیث تو ان کے پاس کھڑی ہے ان لوگوں کے پاس اگر کوئی کہے کہ یار حدیث میں تو آیا متفق ہونے کا تو امام حسین تو بی نہیں کر رہے عبداللہ بن تو نہیں کر رہے تو اتفاق کہاں ہوا اس کو کہو پھر مولا علی بھی خلیفہ نہیں بنتے کیوں حضرت معاویہ کتنی بڑی جماعت سینکڑوں کے حساب سے صحابہ کرام کی ان کی بیعت نہیں کری تو لہٰذا اب کہو ادھر تو دو نے نہیں ادھر سینکڑوں نے نہیں کی تو پھر مولا علی سرے سے خلیفہ ہی نہیں بنے موج کر چھنکڑے بجا تماشا ہے کیا جارنداری کرتے ایک طرف تمہیں موسی بھی راسی ملے ہیں وہ بھی تو خاندان نبوت ہے وہ بھی خاندان نبوت ہے یہ کیا ہوا کوئی قریب سے مل گئے کوئی اوپر سے مل گئے کوئی اوپر سے مل گئے کوئی اوپر سے مل گئے آخر جا کر ملتے تو ایک ہی دادا کے جان کے پاس ہیں وہ بھی قریشی وہ بھی قریشی وہ بھی صاحبی وہ بھی صاحبی. شان میں اونچے یہ تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو اٹھا کر کڈڑے میں پھینک دو لانا تھا ایسے لوگوں پر ایسے عقیدے اب بات سمجھنا اب شبہ اجتہاد آ گیا اگر کوئی کہے ارے بھائی یعنی اس کو مستحد کہہ رہے ہو ایسے تو میں اس پر پہلے تو سوال کروں گا امام اعظم سے پوچھ یزید کو کیا مان رہے ہو اس کی طرف سے مسئلہ آتا ہے اس کو دلیل فقہ کی بنا رہے ہو خیر تو ہے اب پہلے امام صاحب کی طرف سے جواب تم دینا اور پھر دوسرا جواب یہ دیتا ہوں تاریخ ابن اصاکر سے جو انہوں نے نقل کیا ہے ابن ابھی خیتمہ کی تاریخ کبیر سے سند صحیح کے ساتھ حضر, توجہ زیاد حضرت زیاد حضرت زیاد حضرت ابو بکرا کے بھائی ہیں حضرت انس بن مالک اور حسن بسری تشریف لے جاتے ہیں دونوں حضرات ابو بکرا بیمار تھے پوچھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں انہوں نے ذکر کر دیا اپنے بھائی زیاد کا یہ جہنمی ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے جہانم بولو اس نے یہ کیا وہ کیا حضرت انس بن مالک نے فرمایا مجتہد ہے زیاد کو کیا کہا او بولو تو بھائی زیاد کو حضرت سیدنا معاویہ نے عراق کا نائب تو مقرر کیا تھا یزید کی طرح خلیفہ نہیں بنایا تھا جس کو معاویہ پاک جیسے مجتہد مطلق نے خلیفہ بنایا ہو کتی کا بچہ ہوگا جو سمجھے کہ اس کے اندر اشتہاد کی سرے سے صلاحیت ہی نہیں تھی بےغیرت کا بچہ وہ الو تمہیں پتہ نہیں ہے اگر حضرت معاویہ خلیفہ بناتے ہیں ایسے بندے کو جس کے اندر سرے سے اتحاد کی شلاحیت ہی نہیں ہے تو خود معاویہ متحد نہیں مرتکب بن جائیں گے کتے کے بچے اندھے ایک طرف دیکھتے ہو دوسری طرف بابرے دیکھنی ہے کیا وہ کائے کا مجتہد ہے جس کو اتنا پتا نہیں ہے اس کو نہ استنجے کا پتا ہے نہ نماز کا پتا ہے نہ کسی چیز کا پتا ہے نہ فکا کا پتا ہے نہ شرح کا پتا ہے اس کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں اس کو مجتہد مطلق کہتے ہو سارے صحابہ اور سارے اہل بیت صاحب بیس سال ان کی خلافت پہ مطمئن رہے بیس سال ان کی عمارت پہ متفق رہے تمام مسلمان چالیس سال ایک اتنا بڑے دھوکہ باز بندے کے پیچھے معذ اللہ چلتے رہے اتنا بڑے جہالت کے مرتکب کے پیچھے چلتے رہے جس کو اتنا تمیز نہیں تھی کہ جس کو بنا رہا ہوں اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے یا نہیں علم ہے یا نہیں اشتہاد ہے نہیں تو کمینے کہنا پڑے گا اب حضرت انس بن مالک حسن بسری فرماتے ہیں جب حضرت انس نے کہا زیاد مستحد تھا تو وہ کہتے ہیں آگے سے کون ابو بکرا کہتے ہیں اچھا خارجیوں کو وہ کو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کوملا ہم کھڑے ہو گئے انج فرمائن فرج ہم دونوں ہار کر واپس آ گئے باہر یعنی یہ مناظرہ ہوا لیکن ہم دونوں ہار گئے ابو بکرا جیت گئے بات سمجھنا یہاں پر اب بات کیوں کہ حضرت کے ساتھ ہو رہی ہے تو بات لمبی کرنی پڑے گی ان کی خدمت میں گزارش آتا ہے اور آج کے جاہلوں کو جاہلوں کی سرزنش ہے آج کے جاہلوں کی سرزنش ہے آپ کے آج کے مترفظین کی سرزنش ہے آج کے سنی نمار افزوں کی سرزنش ہے, ہے, ہے اور اعلی حضرت کی بارکاہ میں گزارش آتا ہے بات سنو وہ روایت وہ روایت جو یہ حضرت نفی بن حارث جن ابو بکرا کا نام ہے ان کی جلد جو ہے جلد نمبر 62 تاریخ ابن اثاکر تو سفر نمبر 217 پر موجود ہے مربی مر یا نسب مالک حسن بصری فرماتے ہیں وہ قطب آتا ہوں زیاد الابی حضرت زیاد نے بھیجا حضرت ابو بکرہ کی طرف بہو اپنی ناراضگی بتانے کے لیے کہ زیاد تم پر ناراض ہے بھائی تیرا فن تلخ تم آؤ میں ساتھ چلا گیا انس کے ساتھ انس لے کر پیغام جا رہے ہیں حضرت زیاد کا یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ناراضگی کا پیغام کون لے کر جا رہے ہیں بن مالک شرح تو نہیں سمجھ سکے نا اہل بیت کی غیرت تو نہیں رکھ سکے نا دس سال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے انس بن مالک خادم نے دس سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سبق نہیں سیکھا آج کے بھڑوے لانتی نے انگریزوں کے جوتوں میں بیٹھ کر اس لانتی نے اہل اور رسول کا ادب سیکھا خود رسول کے قدموں میں بیٹھ کر حضرت انسمن مالک جیسے صحابی نے دس سال میں نہیں سیکھا رانت ایسے کتوں پر اور کیا کہہ سکتے ہیں وہ بڑوے اندھے اور کتے خنزیر کیا کہتے اپنی حیثیت کو تو دیکھو اپنے حال پر نظر تو ڈالو دیکھو وہ جا رہے ہیں وہ سیدھا جواب نہیں دیتے زیاد کمال ہے تم کیا کیسے بندے ہو مجھے بھیج رہے ہو تمہارا پیغام لے کر جاؤں وہ بھی اگلا صحابی ہے لفا بن حارث تو پکے صحابی ہیں نا زیاد کا ادراک ہے اور صحابیت نہیں ہے ف دخل نہ اعلی شیخ ہوا وہ مریف فل کا حضرت انس گئے اور جا کر پیغام سنا فقہ علیہ ہو یقول اللہ ابلا اعلی فارث جا کر پیغام دیا کہ زیاد کہہ رہے ہیں تیرے بیٹے وہ اللہ کو فارس کا حاکم نہیں بنایا میں نے بکرت تمہارے بیٹے ہیں رواد کیا ان کا دارالز پر میں نے عامل نہیں بنایا علم است عمل عبد الرحمان الوان وہ بیت المال بیت المال پر تیرے بیٹے عبد الرحمان کو میں نے آم ایل نے یعنی حضرت زیاد اپنے بھائی کو یا اپنے احسانات جتاتے ہیں بات نہیں سمجھے بات سمجھنا اور حضرت ابو بکرا کو بتاتے ہیں کہ آپ میرے خلاف کیوں بولتے ہیں میں نے تو تمہارے ساتھ یہ نیکیاں کی ہیں تمہارے تین بیٹوں کو کام کیا ملازمت اتنا بڑی آج کا یہ سکولی ملا اور سکولی پیر انگریز کا نوکر ہوتا ہے وہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ تین بیٹے لگے ہوں اور حضرت پھر کسی کو آنکھ دکھائیں یا سچی بات کہیں تو وہ تو یہ تو کہتے حضور <laughs> آپ کے متعلق تو روزانہ میرے اوپر وہی آتی ہے کمال ہے کمال کمال آپ یورپ میں ہوتے ہیں تو رسول اکرم مجھے خواب میں, میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں اور اٹھو کہتے ہیں اٹھو کچھ کروانہ ان پر رسول اکرم کو نہ پاک لوگ مہر علی جیسے نظر آتے ہیں نہ سید کرم والے سرکار جیسے نظر آتے ہیں نہ یہ پاک نظر آتے ہیں نہ پاک علاقہ ان کا نظر آتا ہے نہ پاک مرکز اور ان کا آستانہ نظر آتا ہے حضور کو آنے کے لیے پلید بندہ نظر آتا ہے اور پلیتستان میں نظر آتا ہے اور وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں یہ بھڑوے بھونکتے ہیں ان پر سر وہ ہے کتے کا بچہ ان کی ٹٹی کے کیڑے برابر تم سارے نہیں ہو سکتے تو ملا پیر سارے مل جو ٹٹی کے کیڑے برابر بھی نہیں ہو سکتے اب بات سمجھنا فقال ابو بکرا ابو بکرا نے فرمایا دیکھو ہو بھائی تین بیٹے بھائی نے لگائے ہوئے ہیں تو کون کہہ رہے ہیں ابو حلزاد ہلزادہ الا اندیلا ہو منارا کیا یہ بات آگے نہیں کی کہ میں نے ان تینوں کو آگ میں ڈال دیا جہنم میں ابھی میرے سامنے بولتے ہو اب بات سمجھنا اللہ اکبر اب وہ جہنوی کہہ رہے ہیں یعنی مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی زیاد نے میرے بیٹوں کو جہنم میں دھکے ہے اب حضرت انس وقالت کرتے ہیں کن کی طرف سے زیاد کی طرف سے کافر ہو رہے ہیں نا انس بن مالک کافر ہو رہے ہیں آج کے ملا پیر خنزیر کی نظر میں کیا ہو رہے ہیں گستاخے عل بی وہ زیاد oh, oh, oh, oh. اور یہ کتے کہ بچے اس کو تو حرام زیادہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اب حرامزاد کی وکالت کون کر رہے ہیں اور بولو تو صحیح ارسمر مالک عجیب بات یہ کہ یہ حضرت زیاد میں کیوں حضرت زیاد کہہ رہا ہوں حضرت معاویہ کی طرف سے عراق پر حاکم رہے اور ان سے پہلے مولا علی کی طرف سے عراق پر حاکم رہے اب جو کہتے ہیں معاویہ نے حرم دادے کو ایسے بنا دیا دوستوں کو, کو بغیر تو ان سے پہلے حضرت مولا علی نے بنا دی اب جو فتو ادھر لگانا ہے ادھر بھی لگا کتے کا بچہ کس کے پاس کس سے بات کر رہا ہے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تمام روایات کا احاطہ کر کے بیٹھا ہوں اور پوری نقد کر کے بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے اس کا درجہ کیا اس کا درجہ کیا اس کا درجہ کیا اس کا درجہ اللہ کے فضل سے ہے کسی کے اندر جرت پانچ منٹ صرف میرے سامنے بیٹھ جائے پانچ منٹ بس چھٹا منٹ نہیں گزرے گا بولتی بند اب فخلا انس سنیے او ظالمو کیا سنا ہے جھوٹ کیا سنا ہے میراس پون میرا میرا جھوٹتا رہے خنزیروں کو سنتے رہے ہو کیا کرتے رہے ہو اتنا بڑا علم اتنا بڑے حقائق تمہارے سامنے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور جھوٹ کو میدان میں ڈالا ہوا ہے فقول انس انیلا مشتحد لب سنو لب سنو کیا کیا ہس رہے بوے وہ کیا جانتے ہو کیا ہے ہس رہے اس کو فقط مجتہد سمجھتا اور مجتہد سمجھنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا یعنی کیا مطلب حسر اضافی ہے دوسری صفت غیر مجتہد ہونے والی اس کی بو بھی میں نہیں دیکھتا او ہو ہو ہو ہو ہو بلاغت کے مطابق بات کر رہا ہوں حسر اضافی ہے اشتہاد کا مخالف کیا ہے غیر اشتہار تو حاصل کس کی بسپت ہے غیر اجتہاد کی برسپت اب مانا بنے گا میں تو اس کو مجتہد سمجھتا ہوں اور غیر اجتہاد غیر مجتہد ہونے کی بو بھی اس میں نہیں سمجھتا ہوں. فقال الشیخ حضرت ابو بکرا فرماتے ہیں بیمار تھے نا اقعدونی اٹھاؤ مجھے آپ اٹھ کر بیٹھ سکتے اٹھایا جاتا ہے مزہ انی لالم لا کیا کہہ رہا ہے میں مجھتا سمجھتا ہوں اشتہاد و... یہ حروریت جو تھے خارجی جن کو مولا علی اور صحابہ کرام نے قتل کیا تھا انہوں نے اجتہاد کیا تو اب بتائیے کہ انہوں نے خطا کی یا ثواب کیا کیا؟ یہ اترا چکی ہے امام حسن بصری فرماتے ہیں کال انس فرج ان کیا ہم ہار کر واپس آ گئے کیا ہوا ہار کر واپس آ گئے اب بات سمجھنا لمبی ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا اتنا تو ضرور ہے کہ انس بن مالک نے زیاد جیسے بندے کہ مستحد ہونے کا اعتقاد رکھا ہوا تھا تو کیا خیال ہے زیاد عراق کا نائب ہو حضرت معاویہ کی طرف سے تو انس پاک کے نزدیک وہ مجتہد ہے تو عراق کا چھوٹا نائب عراق کا نائب چھوٹا نائب بنائے ایک علاقے کا بنائے معاویہ تو وہ مجتہد ہو اور جس کو ساری امت کا نائب بنا کر جا رہے ہیں خلیفہ وہ جہل چھوڑ کر جا رہے ہیں غانت ایسی یہ سردرش ہو رہی ہے آج کے بڑوں کی اس کا تعلق اعلی حضرت کے ساتھ نہیں آلہ حضرت کے ساتھ بس جہاں تک دلیل چلاتا ہوں وہاں تک آگے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آج کے لوگوں کے بکوا سات سن کر ان پر سردرش کر رہا ہوں تو بتاؤ بھائی اب شبہ اشتہاد تو ہے میں نہیں کہتا مجھ لیکن اتنا ضرور ہے کہ خلیفہ برحق علی خلیفہ چالیس بیس سال کا خلیفہ چالیس سال کا امیر مشتحد مطلق جس کو اپنا ولی عہد بنا کر جا رہے ہیں اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں خود سوچو کہ اس کے اندر اجتہاد کا شعبہ بھی نہیں ہوگا تو جب شبہ موجود ہو تو شبہ کے ہوتے ہوئے فص کی نسبت نہیں ہو سکتی یہ اتفاق ہے حضرت سیدنا معاویہ بات سمجھنا بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں آگے مکے والوں کی بات آتی ہے ادھر بھی چلتی کچھ تو خون کیا کروں رہا ہوں خون قتل و غارت حضرت معاویہ نے بھی کی یزید بین نے بھی کی یزید کیا حال کو دیکھیں یزید کے مسئلے کو مخالفین اٹھتے ہیں اس کے خلاف وہ اپنے عقیدے میں ان کو باغی سمجھ کر مٹانے بٹھانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ سیدنا معاویہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ مولا علی میرے مقابلے میں باغی ہو کر اٹھے ہیں تو میں ان کو مٹانے کی سوچتا ہوں بلکہ یہاں تو حقیقت اور تھی حضرت مولا علی پہل کرتے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف یہ فوج لاتے ہیں بار سمجھنا اور حضرت معاویہ خلافت دیکھ رہے ہیں کہ بن چکی ہے علی کی علی کی خلافت بن چکی ہے تو ان کے احتیاط کے اندر تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ باقی ہے یزید کے ذہن میں تو یہ اعتقاد تھا کہ یہ باغی ہیں تو پھر ادھر کہنا وہ پکا اس عمل کی وجہ سے فاسق فاجر ظالم سب کچھ بن گیا لیکن باپ کو کہتے ہیں مستحد اور مستحد ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں ان کی طرف فسق کی نسبت کی تو تاضیر ہوگی امام مالک فرماتے ہیں اگر کافر یا گمراہ کہا تو باجب قتل ہو جائے گا بندہ تو معلوم ہوا یہاں فسق کی نسبت فیسک زنی مانیں گے لیکن فسک کی نسبت نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے یہاں شبہ اشتہاد موجود ہے اب آگیا اگلا مسئلہ مکے والوں کا کس کا مکے والے بھی اٹھے وہ بھی سبب بتایا جاتا ہے وہاں پر پھر یہ ایک الزام دیا جاتا ہے کہ اس نے کعبے کو جلایا جس طرح کہ آلہ درت بھی فرما رہے ہیں کعبہ شریف کو جلایا اس کے تھوڑا سا پیچھے مدینہ کی طرف بھی چلتے ہیں اس حوالے سے حضرت نے فرمایا اس نے تین دن مسجد نبی میں جماعت بند کر دی گھوڑے باندھے گئے پیشاب ہوئے فلان ہوا اور آزانے بند ہو گئیں فلان ہوا یہ سارا کچھ یہ بھی الگ بات سمجھ لیکن تفصیل الگ ہے میں اجمال سے صرف اسباب کا احاطہ کر رہا ہوں اسباب بیان کر رہا ہوں فرس کے جو بتائے جاتے ہیں جو بتائے جاتے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں وہ جو پچھلی بات ہے مدینے والی تفصیل میں بات عجیب بات یہ ہے کہ گھوڑے باندھے فلان کیا یہ جو کہانی ہے گھوڑے باندھنے والی ممبر کے ساتھ فلان یہ کہانی کس نے شروع کی میں بتاؤں گا سب سے پہلے کس قذاب نے یہ بات اٹھائی وہ میں بتاؤں گا یہ پانچویں صدی کے اندر آ کر اٹھ رہی ہے پانچ سو سال پیچھے کیوں خاموش رہی کسی مسلمان کو یہ خیال نہیں آیا یہ ابن حزم ظاہری کا کام ہے انشاءاللہ تفصیل میں جاؤں گا تفصیل میں جاؤں گا بعد میں بتاؤں گا ابن ہضم ظاہری کا کام ہے ابن ہضم ظاہری سے کس نے لیا امام کتبی نے عجائب غرائب جمع کرنے کے لیے شوق زوق رکھتے ہیں لوگ علماء بڑے بڑے علماء شوق ذوق رکھتے ہیں تو انہوں نے شوق رکھا اور انہوں نے اٹھا کر عجیب بات دیکھی تو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا اپنے تر الموتہ کے اندر پھر بیٹھے ہوئے تھے شیخ محکق انہوں نے اٹھایا تو رکھ دیا جذب القلوب میں اور مدارج میں میرے خیال میں یہ ہے اس کی اصل مزید اس پر بات سے انشاءاللہ شاء بعد میں آئے گی جی. اب آگے چلتے ہیں کعبے کو چلا دیا اللہ اکبر سب سے پہلے امام علیہ سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے آپ نے یہ الزام لگایا لیکن کعبے کو جلانے کی جتنی روایات ہیں ان کو پہلے جمع فرما کر دیکھا تھا سات روایات ہیں کتنی کل سات روایات ہیں انشاءاللہ شاء اس تفصیل میں ساتوں بیان کروں گا ساتوں پر حکم بتاؤں گا اور پھر دیکھنا کہ کیا بنتا ہے پھر یہ کابے کی جلانے گی تو بھائی جب یہ سارا کچھ جو فص کے اسباب بتائے جاتے ہیں وہ خدا کے بندے ان کا ثبوت نہیں اگر کسی کا ثبوت ہے تو زن کی حد تک ہے وہ وہاں پر تواتر کا حکم لگانا اتنے بڑے امام کی ذلت اور لغزش کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے احاطہ نہ فرمایا تاریخ کا اتنا فن سامنے نہیں رکھتے تھے اگر رکھتے اور پورا غور فکر فرماتے ان پر تو کبھی یہ دعوے نہ فرماتے معلوم ہوا یہ دعوی تواتر سراسر باطل ہے انشاءاللہ شاء باقی ہر شے کی تفصیل بات آخر میں اتنا گزارش کروں کہ اعلیٰ حضرت کا دعوی تباتر یزید کے فسق و فجور پر ایسے ہے جیسے یزید کی تکفیر اور اس کے کفر اور اہل بیت کے گستاخ ہونے پر دعوی کیا تھا علام و تفت ذانی نے شراقائد میں ان الفاظ کے ساتھ کہ بلحق وزید بے قت الحسن رضی اللہ تعالیٰ نو وسطب شا برضال کا وہ تن صلی اللہ تعلیٰ بارہ تھر شاہ تو امانۃ اللہ, اللہ عمان ہی یہ شراقت کی عبارت ہے بات سمجھنا کہ وہ فرماتے ہیں کون کب کہ حق یہ ہے کہ یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا اس پر خوش ہونا اہل بیت کی توہین کرنا یہ معنی کے لحاظ سے متواتر ہے اگرچہ تفصیلات اس کی خبر واحد ہیں لہذا ہم تو اس کی شان میں کوئی اتفاق کوئی توقف نہیں کرتے بلکہ اس کے ایمان میں اللہ تعالیٰ اس پر لانت کرے اس کے مددگاروں پر یہ عبارت ہے ان کی شرعت کی اب جتنے بھی ہمارے شارحین ہیں نشر پر کلام کرنے والے مہیشی حضرات کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا حضرت تو جلال میں آ گئے نا جلال اور جذبات میں آگئے خدا جانے اعلی حضرت پر بھی یہی جذبات طاری ہو گئے یا قلت مطالعہ آتیجہ تھا لگتے تو مجھے بھی جذبات ہی ادھر بھی جذبات ہیں جذبات کا ساتھ کسی نے دیا اگلے پہچان گئے یہ سامارا, یہ مولویوں کے پاس عام پڑھائی جاتی ہے اور اس پر امام اللہ کا جو ہاف جمال اللہ ملتانی رحم اللہ کے شاگرد رشید تھے دنیا کائنات میں کہتے ہیں شراکید پر جو کچھ لکھا گیا ہے نبراس کے ساتھ کا کسی نے لکھا وہ کیا فرماتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں تواتر کا تو یہ فرماتے ہیں وہ ان کر غزال یہ تواتر کا ہو تو تواتر کا ہمارے بعد علماء نے انکار کیا ہے وہ من ہوم الغزالی اور غزالی امام غزالی انہی میں سے ہیں جو یہ انکار کرتے ہیں وہ اور کہتے ہیں لم یت بس <لَن> یہ سرے سے ثابت ہی نہیں آتر تو گزارا کیا ثابت نہیں یزید کا قتل کرنا خوش ہونا فلان یہ سرے سے ثابت ہی نہیں اصلاً کے لفظ ہیں ولا یوز اور یہ جائز ہی نہیں ہے خالا یہ کہا جائے کہ ہمارا بے قتل ہی اور رد جب کہ یزید نے حکم کیا قتل امام کا یا اس پر راضی ہوا یہ کہنا ہی جائز نہیں یہ تم تو ثواب کما رہے ہو نا نجائز پر سواب آپ جیسے لوگوں کو ملے گا اور کیا شریعت پر سواب تو کمانے والے چلے گئے نا اب تو ناجائز پر ہی سواب کمانے والے بیٹھے ہیں سارے تو پھر لو لے یجود نسبت مو میں نے کبیرو ولا کفر من غیر تحقیق فرمایا کسی کبیرہ گنا کی نسبت کفر کی نسبت کسی مسلمان کی طرف مومن کی طرف بغیر تحقیق کے جائز نہیں بل طالہ بلکہ جس نے یہ لڑائی کی اور امام حسین کو شہید کیا امیر الخف عبید اللہ بن زیاد وہ خوفے کا امیر زیاد تھا وقان یزید اعلیٰ وکانزید مسافت شاہر رہا بم رجوع یزید وہاں سے ایک مہینے کے فاصلے پر بیٹھا تھا کتنا پندرہ دن جانے کے پندرہ دن رہا بند جانے واپس آنے کے ایک مہینے کی مسافت پر بیٹھا تھا کتنا آج جس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پل پل کی خبر آ رہی کال مو کیا بات ہے جہاز جہاز جتنا دیر تو اتنا جلدی تو جہاز بھی نہیں آئے پل پل بھی خیر او میرے بھائیو فلا یمکنو ان جم کنیا فی زال الزمن القلیل یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا حکم اتنا تھوڑے سے وقت میں آ جائے بات سمجھنا کہ اس کا وقت اس کا حکم اتنے تھوڑے سے وقت میں آ جائے کہ کتنا میں بتاتا ہوں کتنا تھوڑا یعنی جتنے میں یہ سارا واقعہ کر بلا کا ہوا وہ تو, تو صرف دو تین دن کا واقعہ ہے کتنے <تصفح> دن کا اس <تصفح> دو تین دن کے واقعے میں اتنے تھوڑے وقت میں حکم آتا رہے اور جاتا رہے آتا رہے اور جاتا رہے یہ کیسے ممکن ہے یہاں پر تو آنا جانا ایک مہینہ لگتا ہے یہاں پر ایک لطیفہ بیان کروں یہ اللہ میں ملطانی ملتانی صاحب ہیں جن کا حشیا ہے نبراج پر برقردار ملتانی کا چھپا ہوا ہے ساتھ حضرت بھی ذرا ریفر کے ساتھ تعلق محبت رکھتے ہیں شوق ذوق رکھتے ہیں اور کاش کے میرے دور میں ہوتے تو میں خدمات ضرور کرتا ہوں ان کی ہاں جی حضرت لکھتے ہیں الت زمان القلیل پر کیا توجہ وہ دماغ اڑ گیا نا دماغ اڑ گیا ہوں صاحب نبراج اتنا بڑا بندہ کیا کہہ تو کیا لکھتے ہیں ہاشپ ہاشپ کیا لکھتے ہیں مراد یہ <تصفيق> جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے تھوڑے وقت میں حکم آئے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے اس کا مطلب مراد سمجھ نہیں آ رہی نہیں سمجھ کیوں آئے آپ کی تو سمجھ انہوں نے اڑا دی انہوں نے تو تمہارا دماغ خراب کر دیا تم تو رفظوں والا قیدا لے کر بیٹھے ہوئے تھے یا ڈاکٹر والا کال آ رہی ہے کال جا رہی ہے تو تیرے تو دماغ اڑنا تھا وہ الگ زمان میں بچہ بیٹھا ہوں بے احمد للہ تعالی میں سمجھتا ہوں زمان کلیل کا مطلب ہے یہ دو تین دن میں جو معاملہ سانحہ کربلا کا ہوا اتنے تھوڑے وقت میں خبر کیسے آتی جاتی ہے وہ تو اتنا لمبا سفر ہے کہ مہینہ لگتا ہے اچھا میں سمجھ گیا اور برخردار ملتانی تھی اتنا لمبا عربی کا ہاشیاں چڑھایا تجھے سمجھ نہیں آئی نہیں سمجھ اڑ گئی جب حقیقت سامنے آتی ہے اور بندہ متعصب ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر جو آگ اٹھتی ہے وہ اس کا دماغ اڑا کر متعصب بندے کا دماغ اڑ جاتا ہے اس کو پھر سمجھ نہیں آتی تمہارے اندر تعصب کی ہوا تھی. مجھے پتہ ہے تم بغض رکھتے ہو بنو سے مجھے پتہ ہے تم بغض رکھتے ہو سیدنا نام سے مجھے پتہ ہے کہ غلو کرتے ہو یزید کے حق خلاف یہ اس کا نتیجہ تھا لیکن امام صاحب ابراس وہ منصف تھے ہاں ہاں چشتیوں کے امام تھے چشتیوں کے امام تھے حافظ جمال اللہ ملتانی کے شاگرد ہیں جنہوں نے آتا ہے حضور قرآن نہیں آتا مہربانی فرمائے فرمایا صبح کی نماز میرے پاس پڑھنا مشہور بات صبح کی نماز پڑھی اس نے آپ نے دائیں سلام پھیلا تو جتنے دائیں طرف بیٹھے تھے سب کو حافظ بنا دیا اور جتنے بائیں طرف بیٹھے تھے سب کو نازرہ بنا دیا اس بھو مر... وہ... بھوکوں نے وہ چشتیوں کے قبلہ عالم کے خلیفہ ہیں oh, wow. حافظ جمال اللہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ کن کے خلیفہ ہیں قبلہ عالم مہاروی چشتیاں شریف والوں کے oh, wow. اور یہ دیکھو مبارک سلسلہ بابا فرید تک کیسے جاتا ہے oh, wow. لیکن یہ لوگ جاہل نہیں تھے یہ گمراہ نہیں تھے یہ اپنے خلفاء کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے تھے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انصاف کی بات کی اللہ اکبر یہ اور دیکھو یہ حافظ کمال ابن ابھی شریف تفتہ زانی حافظ الحدیث نہیں ہے تفتہ زانی حافظ الحدیث نہیں ہے جس جس طرح کے امام غزالی حافظ الحدیث نہیں ہے تفتہ جانے بھی نہیں ہے اور کیوں نہیں اس وجہ سے نہیں کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی اگر توجہ کرتے تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ الحدیث ہوتے ہیں. لیکن معقولات میں مصروف رہے ادھر ادھر فنون میں مصروف رہے فرصت ادھر جانے کی نہیں ملی نہیں گئے امام غزالی کا بھی یہی یاد ہے تو اب یہ کیا فرما رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تفتہ دانی نے تباترکھا تو کمال ابن ابی شریف جو حافظ عدیف ہیں محدث ہیں اور امام اب محقق ابن حمام کے شاگرد ہیں اندازہ لگائے فرماتے ہیں بولا الحد ابن نسبت فلم یخروجنا عن شہرت فرماتے ہیں شراک کے حاشے میں فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے لعلہ کیا کریں یہ بھی ادب ان کا سامنے رکھ کر نا بھائی یقین سے بات کروں تو یہ ذرا ان کی بیعد بھی ہو جائے گی تو فرماتے ہیں لگتا ایسے ہے جیسے علامت ذہنی پر اس کا قبتر ہونا ظاہر ہو گیا ہوگا ورنہ ہماری نظر میں تو جتنا ہم نے زور لگایا ہماری نظر میں تو شہرت سے آگے یہ بات نکلی نہیں صرف لوگوں میں مشہور ہے کہ یزید نے ایسا کر دیا امام حسین کے ساتھ باقی تو ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے تو ہم تو صرف شہرت تو میں نے اپنے ہاشیا جو اس پہ لکھا ہے ناچیر نے تالی اس پر نبراس پر تمہ لکھا ہے کل تو کلا لا تباتر اختلافی شدید اللہ علام یمارے صبح تم تباریخ فہاد تباتر کا تباتر فلاں تخرج مال انصاف فلا تخرج من الصاف یہ جو تواتر... میں نے کہا ہرگز نہیں حضرت کل ہرگل نہیں کوئی تواتر نہیں اتنا اختلاف شدید کے باوجود جو تاریخ کے مطالعہ کرنے پر مخفی نہیں لہٰذا یہ تواتر کا دعویٰ ایسے ہے جیسے نسارا دعویٰ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کا تو یہاں آخر میں لفظ میں لکھے قدشتہ شہرت القتل بھی تواتر حقیقت یہ ہے کہ قاتل کی شہرت جو تھی نا وہ تواتر کے ساتھ مشتبہ ہو گئی مشہور اور متواتر میں اس وقت علامہ تفتہ کا ذہن شریف فرق کی طرف نہیں گیا فرق کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو بات صرف شہرت کی تھی انہوں نے تواتر سمجھ لیا اعلی حضرت پر بھی ایسے ہی ہوا بات صرف شہرت کی تھی اور آپ نے تواتر تواتر قطع یقین سب کچھ کر کے اکٹھے رکھ دیا سمجھ یہ ہے اجبال تفصیل بات میں